أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ سبحان فلان مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے قباع کو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے کہ یہودی جو تھے یہ آخر صاحب السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ جب بھی کسی دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا تو وہاں جا کر یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں ان کے خلاف فتح تھا فرما یعنی نبی علیہ صحت اسلام کا نام لے کر یہ کہتے تھے کہ وہ جو آخری نبی آنے ہیں جن کے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں انہی نبی کی برکت سے ہمیں فتح دے یہ دعا کیا کرتے تھے تو ایک معنی آیا مبارکہ میں لفظ جو ہے نا کا یہ بیان کیا مفسرین نے اور ایک معنی یہ بیان کیا کہ یہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کیا کرتے تھے کریم آکلسام کے عصاف عقل اسلام کی ظلف مبارکہ آکل اسلام کے چہرہ مبارکہ کی رنگت تک بیان کیا کرتے تھے ایک ایک چیز آکل اسلام کی نشانیوں میں سے علامات میں سے یہ بیان کیا کرتے تھے ساری کی ساری تو میں موجود تھی اور یہ لوگوں کو بیان کرتے تھے آقل ساط اسلام کے منتظر تھے انتظار میں بیٹھے تھے اور جہاں بھی بیٹھتی آکلیہسلام کے بارے میں باتیں کرتے اور مدینہ منورہ کے انصار کا آکل ساط السلام سے دعوت اسلام سنتے ہی فورن قبول کرنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ مدینہ میں رہتے تھے جتنا جلدی مکے اور مدینے میں سے جتنا جلدی اسلام قبول مدینے والوں نے کی اتنا کسی نے نہیں کیا اتنا جلدی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا یعنی آکل علیہ اسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت انصار کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ گئے آج کے موسم میں تو وہاں جا کر السلام ان کے پاس گئے جا کر آکل علیہ السلام نے دعوت دی وہ کچھ لوگ تھے انہوں نے سنتے ہی اسلام قبول کر لیا سنتے ہی اسلام قبول کر لیا. دوسری بار جب گئے اگلے سال آج کے لیے تو لوگ اور مزید لوگ لے کر گئے مزید لوگوں کو لے کر لگے گا. وہ آ کر کے بار میں آئے غریب بات ہے جس گھر میں کوئی مرد کلمہ پڑتا تو ان کی عورتیں بھی اسلام قبول کر لیتی تو تیسرا سال جب آیا نا حج کا تو اس وقت انصار کے سو سے زیادہ لوگ تھے وہ مکہ مکرمہ گئے وہاں جا کر انہوں نے جناب آک علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بیعت کی کہ حضور آپ ہمارے ہاتھ تشریف لائیں آک علیہ السلام نے میں کہ تم میرے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کرو کہ تم جس جس, جس چیز سے اپنے گھر والوں کو بچاتے ہو مجھے مجھے بھی بچاؤ گے میرے گھر والوں کو بھی بچاؤ گے یعنی جس طرح اپنی عزت کا دفاع کرتے ہو میری بھی عزت کا دفاع کرو یہ آ سے نے ان سے بیعت لی بیت کے بعد آ کر شام جب پھر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آتے ہیں تو مدینہ من پتہ کتنا لوگ تھے صرف پانچ سو جوان پانچ سو سیابہ علیہ مردوان جو ہے وہ تلواریں اٹھا کے حضور کو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہر ہر گھر کے اندر اسلام پھیل گیا ہر گھر کے اندر لوگوں نے پھر انسار نے ایک دوسرے کے گھر داخل ہو گئے جا کر انہیں رسول اللہ علیہ وسلام کے عصاف شریفہ بیان کی اس کی وجہ جو ہے نا سب سے بڑی وجہ وہ یہی تھی کہ یہودیوں سے یہ ذکر سنتے تھے علیہ کے متعلق حضور آئیں گے حوریسے انہوں نے سنا اچھا مدد کی بات دیکھیں یہاں بھی ایک بڑی تجب خیز بات ہے یہاں ہمارے مقابلے غلط کاموں میں ہوتے ہیں کسی کس کے جناب کس کی بیٹی کے فالوئر جاتے ہیں فالور کا مطلب ہوتا ہے پیروکار کوئی بندہ کسی کو ہے جی آپ کی بیٹی کے پیروکار کتنے برداشت کرے گا یہ بات لیکن یہ چونکہ تعلیم بدلنے سے اقدار بدل جاتی ہیں تعلیم بدلنے سے ذہن بدلنے سے بندے تعلیم بدلنے سے بندے کی تہذیب بدل جاتی ہے تو وہی حال ہوا باپ خوش ہو کے بتا رہا ہے کہ میری بیٹی کے اتنے لڑکے پیچھے ہیں تو وہ چونکہ انہوں نے کریما کا حیرانگی کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے یہاں ہمارے یہاں کن کم میں مقابلہ ہو رہا ہے لیکن حضور کے صحابہ نے کن کم میں مقابلہ کیا ہے تو انصار سیابہ کلامردوان نے جیسے سن نہ عقل سے فور رن کلمہ پڑھ لیا کہیں یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں ان یہودی جی پہلے آ کے حضور کے ساتھ مل جائیں ایک وجہ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ یہودی ہم سے پہلے کلوانا پڑے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انصار صحاب کرام مردوان نے کہا کہ یہودی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم امام علمبیا کے ساتھ کھڑے ہو کر کے تمہیں ماریں گے امام المبیال کے ساتھ کھڑے ہو کے تمہیں ماریں گے کیوں نہ ہو ہم امام الانبیاء کے ساتھ مل جائیں اور انہیں ماریں. اللہ کیسی بات ہے وہ دھمکیاں دیتے تھے حضور کے سیاہب کو یعنی اس وقت کلمہ نہیں پڑھا اوس اور خزرج کے لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے لیکن اللہ تبارک نے کیا فضل فرمایا کہ وہ ہی لوگ یعنی یہودیوں سے سن کے انہوں نے جلدی کلمہ پڑھ لیا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے کہ تاکہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھی بن جائیں ہم ان کے ہمراہی بن جائیں ان کے مددگار بن جائیں تو پھر کیسا ہوا جی انہی انصار کی برکت سے مدینہ منورہ اسلام کی پہلی سلطنت قائم ہوئی یہ سجناب اسلام کا جھنڈہ جو ہے یہیں یعنی کہ مکہ مکرمہ میں لوگ مسلمان ہو رہتے ہیں لیکن ایک کا دکہ مسلمان ہوتے تھے لیکن جس طرح کر کے یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ ہے جی؟, جی اتنے صحابہ اور اتنا اتنے یعنی کہ جد و بھی نہیں ہوئی اتنا زور بھی نہیں لگا مدینے والوں پر اور آج یہی وجہ ہے آج تک مکہ کے لوگوں میں سختی ہے مدینے کے لوگوں میں بڑی نربی ہیں آج بھی بڑی نربی ہیں میں جب پہلی مرتب تو پہلے دن جناب ہم ہوٹل سے نیچے اترے حرم جانے لگے پچھلی رات کو تو دیکھا تو ایک بابا بیچارہ حاجی گزرنے لگا تو گاڑی والا آیا اس نے ماری ٹکر حاجی وہ ہو گیا جناب حاجی اڑ کے نیچے جاگ رہا وہ بابا تھا گڈ بائے کر گیا اب مدینے شی میں جب آیا نا تو یہاں پہ لوگ گزرنے لگتے تو گاڑی والا گاڑی روک دیتے پیچھے ہارن تک دیتے یار یہ یا رسول اللہ کے مہمان ہے بتائیں آج تک وہ نرمی پائی جاتی ہے مدینے والے لوگ है? اور آج تک سختی پائی جاتی ہے مکے والے لوگوں میں کلمہ بھی پڑ گئے مسلمان ہیں آ سارا کچھ ہے لیکن وہ سخت نہیں جا رہی ابھی تک ایسے کی ویسے ہیں لیکن مدینہ منورہ میں اتنی نرم دلی اتنا رفق پائے جاتا ہے ان میں ہیں اتنی مہمان نوازی پائی جاتی ہے ان میں یہ اس سے انکار نہیں کہ مکے والے لوگ بھی خدمت گزار ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن مدینہ والے لوگ جو ہیں ان کا جواب بھی نہیں ہے پوری کائنات میں تو اہل مدینہ جو ہے نا جلدی جناب اسلام قبول کر لیا اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو بیان فرمایا یہودیوں کی بدبختی میں تم سے سن کے وہ کلمہ پڑ گئے تم سے سن کے میرے حبیب کے غلام بن گیا تم دعائیں مانگتے تھے تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی عظمت بیٹھ گئی مکے والے مدینے والے لوگوں کے دلوں میں کہ جس یعنی کہ نبی کا نام لیں رب اتنا کرم فرما دے تو وہ نبی کتنی شان والا ہوگا جس کا نام اتنی برکت والا ہے وہ نبی کتنی شان والا ہوگا تو اس لیے مدینہ کے لوگ جو ان کے دلوں میں عظمت بیٹھ چکی تھی امام اللہ علیہ السلام کی تو اس لیے جیسے سنن نا عقل سے بلا چون چرا اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مبارکہ میں بیان فرمایا بلما جا کتاب دہ میں کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے اللہ تعالی کے پاس سے کتاب آئی کیا قرآن کریم اس سے ان بے دینوں کا اعتراض دفع ہو گیا دور ہو گیا جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم رسول علیہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور قرآن کریم جو ہے یہ رسول اللہ کا اپنا لکھا ہوا ہے نوزوب اللہ مکے کا مشرق بھی یہی کہتا تھا آج کے بے دین بھی یہی کہتا ہے آج کے لبرل سیکولر بھی یہی کہتے ہیں نوز کے رسول علیہ وسلم رات کو کلام بناتے تھے سنا, صبح سنا دیتے ایسی بات سن نہیں رب نے قرآن کریم میں فرمایا ربت فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کے پاس سے آئی ہے جی جی جی جی جی مزے کی بات ہے مدی کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کتاب اللہ کے پاس ہی یہ بھی تو قرآن سے ہے نا تو پھر یہ ثابت کیسے کیا جائے؟, جائے, جائے, جائے کہ یہ قرآن جو ہے یہ سارا یہ رسول اللہ علیہ نہیں بنا یہ رب کی طرف سے تو وجہ اس کی یہ ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ مکہ کے یہودی جو ہیں مدینہ کے یہودی جو ہیں جہاں کہیں کے بھی اس وقت کافر تھے ان سب کے سامنے کھڑے ہو کے اکلام سامنے یہ چیلنج کیا یہ آکل سامنے پڑھ کے سنایا انہیں یہ رب کی طرف سے میری طرف سے نہیں ہے اور اس وقت کسی کو ہمت نہیں ہوئی یہودی بھی گھر بیٹھتے تھے مانتے تھے یہ سچے نبی ہیں یہودی بھی مانتے تھے یہ سچے نبی ہیں ان کا کلام سچا کیونکہ جو باتیں تواد میں تھیں قرآن کریم ان سب کی تصدیق کرنے والا تھا سارے مانتے تھے اور باقی رہے مشرق کہ مشرقوں کو کیسے باور کرایا جائے مشرقوں کو کیسے ہم یہ کیسے مانیں کہ مشرق جو ہیں وہ ان کا جو دعویٰ تھا کہ قرآن کریم رسول اللہ خود سے لکھتے ہیں اور قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یار میں تو رمت اللہ کی طرف سے آیا Hmm. Hmm. Hmm. تو پھر اس کا جواب کیا ہے اس yeah, یعنی کہ اس جو اس کالک پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب کیا ہے کا جواب جو ہے نا وہ ایک زمینی حقائق ہیں جو چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں جب آکر اسے سامنے قران پڑھ کے سنایا تو پورے مکے کے اندر سارے کے سارے شاعر ہیں جی سارے کے سارے ادیب ہیں سارے کے سارے نا و بلیغ لوگ تھے آکر اسے سامنے فرما قران پڑھ کے سنایا میں لاؤ اس جیسی کوئی ایک سورت ایک جیسی کتاب لے اؤ نہیں لا سکتے ایک جیسی ایک سورت لے 10 اللہ نہ دس صورت لا سکتے نہ اس جیسی کتاب لا سکتے ہیں کیونکہ یہ کلام بندے کے کلام میں رب کے کلام میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے بندے کا بولنا کیا ہے رب کا کلام کرنا کیا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو اعلی حضرت امام فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے ارب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں لگا نہیں نہیں جسم میں جان نہیں رسب نے جب قرآن پڑھا جی تو وہ ایسے پکا کرتے تھے زبان جی لکھ لیتے ہیں صرف دھرمی کی سے ورنہ ابو مانا نہیں تسلیم نہیں کیا اس نے سر نہیں جھکایا گردن رکھی زمین پر تعالیٰ کے کلام کو مان لے رب کی توحید آخر اسلام کی بات کو مانتے ہو رب کی توحید کو مان یہ نہیں کیا یقین انہیں تھا جیسے, جیسے اب بھی آ رہا ہے آئے مبارکہ میں رب تبارک و تعالی نے بارکر فرمایا جی دیکھے والی بات ہو تو کہ فرمایا کہ وہ مِن قبل کا فرو فرمایا کہ وہ کافروں کے خلاف دعا کیے کرتے تھے اس نبی کے وسیلے سے کہ یا اللہ ہمیں فتح دے اس نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے اب بتائیں جی ان کا صرف وسیلے کو مان لینا یہودیوں کو اچھا کر دے گا یہودی مومن کہلا سکتے ہیں جی یہودیوں یہودی تو اچھے تب بنتے جب حضور پر ایمان لاتے کہ نہیں انہیں انکار کر دیا وسیلے کو تو مان رہے تھے وسیلہ مان رہے ہیں توسل مان رہے ہیں اور آ سے تو سات شام انکار کر دیا انہوں نے جب علیہ سام تشریف لائے تو انکار کر دیا اسے ثابت ہوا کہ فروئی چیزیں جو ہیں یہ فری چیز ہے اصل ایمان ہے ایمان ہے بندہ گیارہویں کرتے رہے کول پڑتا رہے سارا کچھ کرتا رہے فروعات پہ عمل ہو اس کا لیکن اگر اصول ہی چھوڑے بیٹھا ہے خدا رسول پر ایمان نہیں رہا اس کا خدا رسول کے بارے میں غیرت نہیں رہی اس کے دل کے اندر تو بتائیں پھر ایما کے علیہ سے بندہ یہ دیکھنا چاہے نا کہ میری رب کی ہاں عزت کتنی ہے हैं؟ हैं؟ تو اپنے دل میں ذرا جھانک کے دیکھیں کہ اس کے دل میں رب کی عزت کتنی ہے رب کا نام گلی میں پڑا ہے وہ جا رہا ہے اسے پرواہ نہیں تو وہ یقین کر لے کہ رب کے ہاں بھی اس کی عزت اتنی ہے ہاں اس کے ہاں اس کے اس کی اپنا نقصان ہو جائے تو وہ جناب او دھم مچا دے ہے آسمان سر پہ اٹھا لے خدا رسول کی دستاخی ہوتی رہے بیت بھی ہوتی رہے تو وہ ٹس سے مسی نہ ہو اس کے کان پہ جو ہی رہیں گے تو یقین کر لے اس کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کی عزت ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کی عزت رب کے ہاں ختم ہو گئی ہے کوئی عزت نہیں رہی ہے اس کی بار کو تعالیٰ یہاں کوئی قدر نہیں ہے اس بندے کی رب تبارک و بتالیٰ کہ ہاں تو یہ باتیں جو ہے نا یہ زمینی حقائق ہیں بھائی یہ جو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھ میری عزت رب کے ہاں کتنی ہے ہاں کیا ہماری گردن جو ہے وہ جھک جاتی ہے رب تبارک و کا نام دیکھ کر زمین پر رب تبارک و کا آج دین جو ہے وہ کس طرح کر کے لوگوں نے اس کا حال کر دیا ہے کہیں ایک بات بھی نہیں چلنے دیتے رسول اللہ وسلم کے دین کی رب کے دین شریعت کی احکامات کی رب تبارک و کا حکم نہیں چلنے دیتے پوری دنیا میں کہیں پر بھی تو ہمارے دل میں تڑپ کتنی ہے کہ رب کا حکم اونچا آ جائے رب کا حکم اونچا ہو جائے ہمارے دل میں کتنی تڑپ ہے بس جتنی تڑپ ہمارے دل میں ہے نا یہ کہ رب کا حکم اونچا ہو جائے بس اتنی ہی عزت ہماری رب تبارک کو بتا رہا کہاں ہوگا جب بندہ چوبیس گھنٹے بتا دے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یار رب کا دین کہاں رہ گیا اور کافر کتے کے چوڑے کا قانون کہاں چلا گیا میرا ملک پاکستان اور وہاں پہ کفر کا قانون نافذ ہے قانون مسلط ہے اور میرے ہوتے ہوئے میں بیٹھا ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکا ایک لفظ بھی نہیں بول سکا رب تبارک و کے قانون حق کے حق میں رب تعالیٰ کے حکم کے حق میں تو بتائیں وہ،, وہ کس چیز کا بندہ یار کیا اس عزت دی ہے و کے حکم کو رب ربتع کے قرآن کو کیا عزت دی ہے اس نے رب بارہ کو نے ارشا فرمایا جی دیکھیں ایک مانا تو یہ ہو. اس سے ثابت ہو گیا کہ صرف یہ چیزیں ماننے سے آج لوگ کہتے ہیں فلانا سنی سنیے سنی ہے کیا جی کیا دلیل ہے گیارہویں کھاتا ہے جی گیارہویں کھانا کون سی سنیت ہو گئی بھائی بتائیں گیارہویں کھانا کون سی سنیت ہو گئی ایمان سارا ہوگا تو گیارہویں کا نف ہے ورنہ نہیں ایمان سارا ہوگا تو اس کے پاس باقی ساری چیزیں کی عزت نہیں رہی وہ ایک گیارہویں نہیں روزانہ گیارہویں کرے کوئی نفا نہیں وہ زلیل گھاٹے میں مبتلا ہے نقصان میں مبتلا ہے اللہ اکبر رفتار نے ارشا فرمایا اور دوسرا معنیٰ دیکھیں وقان قبل علین کیفر ہوں میں اور کافروں کے کافروں کے اوپر وہ کھول کھول کر حضور کے اصاف بیان کیا کرتے تھے حضور کی نشانیاں بیان کرتے تھے ہیں وہ کیسا وقت و... ہوگا جی اے جب آاک علیہ السلام کے ظلمف میں بیان کر رہے ہوں گے اے آک علیہ السلام کی داڑھی مبارکا بیان کر رہے ہوں گے ہیں یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوں گے ہیں اس وقت ان کے دل میں ایمان کی رہتی تھی اے لیکن جیسے ہی انہوں نے انکار کیا کریم اکلیہ صاحب السلام کا وہ ایمان سے بھی گئے اللہ تعالی نے خود قرآن میں فرمایا آخر شام کا فرمان ہے کریم میں میں بھی سورہ آئے مبارک اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ مشرق اور یہودی اور عیسائی جو میرے حبیب علیہ السلام شام کو نینا مان رہے میں وہ دہمی جہنوی ہیں وہ کیا ہے دہمی جہنوی اور میرے آخر نے فرمایا کہ جو میں کوئی بندہ یہودی ہو مجوسی ہو عیسائی ہو نصرانی ہو کوئی بھی ہو میں جس بندے کے پاس میری دعوت پہنچی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اور آخری نبی بن کے آیا ہوں پھر بھی اس نے نہیں مانا کریما کرے سامنے جنوی رہے گا وہ جہنم جائے گا وہ جہنم سے نہیں نکل سکتا رتبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا فلما جا آرف کافا روبے میں جیسے حضور تشریف لائے تو یہ سارے پہچان گئے انہوں نے کہا یہ تو جانی پہچانی شخصیت ہے بتائیں بھائی یہاں پہ کسی مہمان کو مدلوم کیا جائے اور اس کے اوصاف پہلے بیان کر دیے جائیں کہ ایسی ایسی داڑھی ہوگی ایسی ایسی رنگت چہرے کی ایسے ایسے جناب وہ آئیں گے اور اتنے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جناب وہ ہٹو بچوں کو نر لگ رہے ہوں گے وہ جیسے وہ بندہ پہنچے گا آپ پہچان جائیں گے نہیں پہچان جائیں گے پہچان جائیں گے یہ وہی بندہ ہے تو بتائیں جی جن کے رب نے بیان کیے ہوں پھر وہ رب کی کتاب سے پڑھ کے سنائے جا رہے ہوں تو لوگ پھر کیوں نہ پہچانیں گے اللہ سارے پہچان گئے تھے کیا, کیا, کیا. کیا ارشا فرمایا اب آ رہی ہے وہ آئے جو انتہائی مزہ دیتی ہے اس بندے کو جس کے دل میں ایمان ہے, ہے. رب نے کہتے نہیں کرنی چاہیے سخت باتیں ہوتی ہیں آپ کی میں نے کہا دیکھے راہ ماتا یہ زلیل میرے حبیب کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اور مانتے نہیں ہے میرے حبیب کو اللہ اللہ ترما لان کافروں پر لانے تو رب کی ان کافروں پر بتائیں بتائے مزہ آیا نہیں آیا رب ان پر رب کی کافروں پر یہ میرے حبیب کے میرے ابھی کے کافر ہو گئے ہیں حبیب کے منکر ہو گئے ہیں یہ بتائیں جی آج یہ والا لہجہ جو قرآن نے دیا ہے بیان کرتے ہیں مولوی یہودیوں پر سارا پہ لانا تو یار میرے کئی ماں کل یہ فرماتے ہیں ملم یو کون لہو مال سد تک جس بندے کے پاس مال نہ نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے پھل یعنی یہودا بن وہ یہودیوں پر عیسائیوں پر لالت بھیج دے یہی صدقہ ہے اس کے لیے بتائیں بات ختم نہیں ہو گئی یار یہودیوں پر نسرانیوں پر نصارہ پر لانت بھیج گئی یہی صدقہ ہے کتنا بڑا صدقہ لنت یہودی تھے لخد نسارہ لانت ہو میرے حبیب علیہ کے منکر ہیں میرے حبیب علیہ السلام کے السلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں تو بتائیں یار تو پھر ان پر لانت بھیجنا بنتا نہیں بنتا تو ایسے لوگوں کی وکالت کرنا تو میں کہتا ہوں جو ان لوگوں کی وکالت کرنے والا یہود و نسارا کی وکالت کرنے والا اور ان کی میں بولنے والا بندہ یہود و نسارا سے بھی بڑا یہ کا بچہ اپنے نبی کا وفادار نہیں بنا نبی کی دشمن کی وفدار بن <fazla> <laughs> کا وفادار اللہ اکبر جیسے کوئی بندہ کوئی کام کرتا رہے نا مثال کے طور پر یہ حاجی انصر صاحب ہیں ان کی فیکٹری میں مثال دے رہا ہوں کپڑے کی بنانے کی ٹھیک ہے نا اور انہوں نے تیس چالیس سال وہاں کام کیا میں جا کے انہیں کہنے لگوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں وہ کہیں جی آپ تو مسجد کے مولوی صاحب ہیں آپ کو کیا پتا میں نے تو اپنی جان کھپائی ہے کیا کی ہے اپنی جان کھپائی ہے اپنی جان گوائی ہے اس کام میں اور مجھے ایسے مارا تھوڑی آئی ہے میری تو جان لگ گئی ہے اس میں تو یہ کیوں بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو زندگی دی ہے جی زندگی دی ہے یہ جسم دیا ہے یہ اس کے لیے مال ہے کیا ہے مال, مال, مال ہے, ہے وہ بندہ خود تاجر ہے بندہ خود تاجر, تاجر, تاجر جیسے کہتے ہیں میرا پورا مال ہی کھپ گیا اس میں یعنی لگ گیا سارا اس میں میری جداد ہی ساری اسی میں کھپ گئی اسی میں لگ گئی مطلب کیا ہے سارے کا سارا کچھ اس میں دے بیٹھا ہے تو یہ بندی کی جو جان ہے یہ راس المال ہے یہ راس المال ہے اور بندہ خود تاجر ہے <تصفح> اللہ حتمہ بندے نے دیکھنا ہے <تصفح> کہ اس نے اپنے اس مال کو راس المال کو اس بندے نے کہاں لگانا ہے دنیا میں لگانا ہے دنیا کے مال کمانے میں لگانا ہے یا پھر اس نے خدا رسول کے دین کے غلبے کے لئے لگانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمایا ان یہودیوں نے کیا کیا ہے بے سا مشترہو بھی انفسہم مائکہ ان بشرموں نے اپنی جانے کیسے برے طریقے سے بیچ دی اپنی جانے کیسے برے طریقے سے کھپا دی کیسے کھپائیں رسول اللہ علیہ السلام کی دشمنی میں آکل سعد السلام کے انکار میں انہوں نے اپنی جانیں کھپا دی بتائیں یار ایسے بھی کتنے کمینے لوگ ہیں جن کا وقت ایسے گزر رہا رات دن دین کی دشمنی رات دن سوچتے رہیں گے جناب فلاں درس کیسے بند کیا جائے فلاں دین کا کام جو ہو رہا ہے وہ کیسے بند کیا جائے فلاں مسجد کو کیسے بند کیا جائے فلاں مدرسے, مدرسے, مدرسے کو کیسے بند کیا جائے مدرسے والوں پر کیسے کیسی پابندیاں لگائی جائیں وہ بھی تو لوگ ہیں نا کیسے اپنی جانوں کو کھپا رہے ہیں یہود نصارہ کے طریقے پر ہیں یا نہیں بلکہ یہ بڑے بےغ رت ہیں یہودی تو پھر یہودیوں کے دشمن ہے سارا تو دشمن ہو کے دشمن ہے لیکن یہ تو خیر خواہ ہو کے دشمن ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر میں پڑھ کے دشمن ہے اللہ تبار کو ارشا فرمایا دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے ربت بار کو نے بھائی انہوں نے اپنی جانیں کھپا دی کس وجہ سے کیا کر کے کھپائیں این اکفرو بیما انزل اللہ بغیا حسد کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کیا نا حبیب کریم علیہ السلام پر قرآن اس سے حسد کی وجہ سے اور حسد کیا ہوا یہ, ہوا کہ یہ کیا طریقہ یہ ہودی رب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا طریقہ وہ رب جسے چاہتا ہے نہ بو دے دیتا ہے او ہم نبیوں کی اولاد رب تبارک و کا کام بندہ تھا ہمارے میں نبیوں نبی جب ہمارے میں آئے نبیوں کا امام بھی ہمیں ہم آتا یہ کیا ہوا اللہ تبارک و نبی ہم میں بھیجے اور نبیوں کا امام جو ہے وہ بنی اسماعیل میں بھیج دیا رب تبارک و تعالیٰ پہ قد لگا رہے ہیں رب پہ پابندی لگا رہے ہیں کہ رب نے یہ کیوں کیا رب تبارک تعالیٰ نے قرآن نے پر نازر کیوں کر دیا رب تبارک تعالیٰ نے امام المبیا بنی بنی اس محل میں کیوں بھیج دیا رب تبارک و تعالی کو فرمایا بغیا میں انہیں حسد ہوا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بنے آخری کتاب ان پر نادل کیوں ہوئی آخری وحی ان پر نادل کیوں ہوئی اس لیے انہیں حسد لائق ہو گیا ان یہودیوں کو اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر بھی قدغن لگانے لگے رب پہ پابندیاں لگانے لگے کہ مولا یہ تو نے کیا کر دیا کیوں دے دیا انہیں نبوت کا نبوت کا تاج نے کیوں پہنا دیا امام الانبیاء کیوں بنا دیا ہے انہیں جناب ام القتب ساری کتابوں کی اصل قرآن جو ہے وہ کیوں دے دی, دی؟ بتائیں ایسے بدبخت رب تبارک و تعالیٰ پہ پابندیاں لگا رہی ہیں کہ رب نے ایسا کیوں ایسا کر دیا دی؟ رب تبارک و وطالعہ تمہارا محتاج ہے تم سے مشورہ کرے پہلے تم سے پوچھے کہ میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا تمہاری تب مبارکہ جو ہے اس کے اس کے مطابق کیا چیز گوار گزرے گی کی اور کیا نہ گوار گزرے گی بتا دو تاکہ میں اسی طرح کروں عجیبہ ہم کر پاگل لوگ ہیں جن زریلوں کے گھر میں بیوی نہیں سنتی وہ رب تبارک و وطالعہ کو اپنے حکم کے پابند کرنے کے چکر میں اور اس مبارکہ نے یہ واضح کر دیا کہ بیمان آخری وحی کے دشمن تھے آخری وحی سے انہیں حسد ہوا تھا اور آخری نبی سے حسد ہوا تھا آخری وحی سے حسد اور آخری نبی سے حسد ہوا, ہوا, سے حسد نبی سے حسد ہوا ان کو اس سے ثابت کیا ہوا عقیدہ ختم نبوت سے حسد کرنے والا بندہ کیا ہے کافر اور اگے دیکھیں آ رہا ہے مزید یہ دیکھیں رب تعالی نے فرمایا کہ فبا او بغضب علی آخری نبی سے حسد اور آخری وائی سے حسد جو ہے انہیں رب تبارک وتعالیٰ کے غضب در غضب کا مستحق کر دیا۔ یہودی مغضوب بن گیا۔ مغضوب علیہما ہے نا سورۃ فاتھرن یہ اسی لیے ہر نماز میں پڑھنے کا حکم ہے کہ مومنوں کے دل کے اندر یہ حد نصارہ کی دشمنی جو ہے وہ راس سے کھو جائے لیکن بندہ ہر نماز میں مغدوب علیہم اللہ بھی پڑھے اور ساتھ یہ ہدون نصارہ کی محبت کے دعوے بھی کرے اور انہیں کہ وہ تو قرآن کو سمجھ گئے میں نے کہا پاگل کے بچے تو سورہ فاتح کو نہیں سمجھ سکا وہ قرآن کیسے سمجھ گیا تو تو سورہ فاتح نہیں سمجھ سکا سورہ فاتح کی ایک آدمی سمجھ سکا غیر المقدوب علیہ اللہ علین تجھے یہ سمجھ نہیں آئی اور تیرے وڈیرے تیرے ابا جی کو قرآن پورا کیسے سمجھ آ گیا یہ بھی تو بتا میں و تعالی نے ارشا فرمایا جی دیکھے کافرین عذاب مہین میں اور کافروں با کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے کافروں کے لیے ضلیل کرنے والا عذاب ہے اب یہ یہ ذہن میں رہے پورے قرآن میں پورے احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں جہاں بھی اہل ایمان کے جہنم جانے کا ذکر ہے نا وہاں یہ بات نہیں ہے کہ ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا کہ سمجھ آئے مسئلہ ہاں جیسے مثال کے طور پر بندہ کسی کو پکڑ کے آگ میں ڈال دے کسی کو پکڑ کے آگ میں ڈال دے تو یہ اس کو زریل کرنے کے لیے ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے ورنہ انسانوں کے میل آگ میں تھوڑی اترتی ہے انسانوں کے میل تو پانی سے اتر جاتی ہے تھوڑا سا ملنے سے اتر جاتی ہے تھوڑا سا بندہ مسل لے تو میل اتر جاتی ہے تو آگ میں انسانوں کی میل تو نہیں نہ اترتی کسی بندے کو آگ میں ڈالا جائے ڈالا گیا ہے تو اسے زریل کرنے کے لیے ڈالا گیا جی, جی اور سونا چاندی وہ آگ میں ڈالا جاتا ہے اس کو ذہیل کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے اس کو سونا کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے کس لیے ڈالا جاتا ہے اس کو سونا کرنے کے لیے اس میں حسن اور نکھار لانے کے لیے اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اسی طرح کر کے قیامت والے دن کافر بھی جائے گا جنم جنم کل والا مسلمان بھی جائے گا جنم لیکن کافر جو ہے اس کے لیے عذاب ضلعت کا باعث ہوگا اور مومن کے لیے عذاب ایسے ہوگا جیسے وہ پانی میں نہا کے باہر آ گیا وہ گناہ سے صاف ہو کے آئے گا اس کی آپ دنیا مثال یہ دیکھیں جیسے ایک بندہ ہے وہ کسی بندے کو اور کو بھی مارتا ہے اپنے شگیت کو بھی مارتا ہے اپنے بیٹے کو بھی مارتا ہے کسی بندے کو مار رہا ہے تو وہ انتقام کے لیے مار رہا ہے کس لیے مار رہا ہے انتقام کے لیے اور اپنے بیٹے کو اور اپنے شگیت کی خدمت کر رہا ہے اگر کسی بھی چیز کے ساتھ اگر اس کی خدمت کر رہا ہے توازو کر رہا ہے تو وہ اس کی تزلیل کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی تعدیب کے لیے ہے تاکہ اس کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں اس کی تعلیمی قابلیت جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے وہ بچہ ٹھیک ہو جائے یعنی کہ استاد اور باپ جو ہے وہ بچے کو اپنے شگرد کو مارتے ہیں وہ دشمنی کے لیے نہیں مارتے اس کی خیرخائی کے لیے نہیں مارتے کس لیے مارتے ہیں اس کے ساتھ خیرخائی ہوتی ہے تو اس لیے رفت بار کو بندہ مومن کو جو جہنم بھیجے گا نا وہ اس کی تعدیب کے لیے اس کی صفائی کے لیے اور اس کی تطہیر کے لیے بندہ پاک صاف ستھرا ہو کے آئے گا <صحیح> اے؟ اے؟ اے؟ اے؟ اور جو کافر ہوگا اس کے لیے عذاب کون سا ہے وہاں پہ وہ ذلت والا ہے وہ عذاب ہے اس کے لیے اور وہ زلیل کرنے والا عذاب ہے بتائیں جی رب بار کو نے یہاں واضح فرما دیا میں کہ جو لوگ میرے قرآن سے حسد رکھتے ہیں <سجل> <سجل> قرآن سے حسد رکھتے ہیں وہ <سجل> چاہے ان <سجل> کو قرآن کو نہ مان کے حسد ہو یا <سجل> پھر قرآن کے درس کو <سجل> روک کر کے حسد ہو یا <سجل> پھر کسی کو روک <سجل> کے یہ درس نہ سنو قرآن کا ہے یا نہیں یہاں کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دعویٰ دیتے ہو نہ سنا کرو بڑی سخت باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں تو یہ جو لوگ ہیں ایسے لوگ جو قرآن سے روکیں اور امام الانبیاء سے روکیں حضور کے ختم نبوت کے عقیدے سے روکیں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ دشمنی کریں رب تبارک رفتار نے سب کی سزا یہ بیان فرمائی ایک تو فرمایا یہ یہ کافر کافر ہیں یہ کیا ہیں ہیں کیا قرآن کے درس سے اس لیے روک رہے ہیں کہ یہ رب کا قرآن ہے نہ سنو وہ بندہ کافر ہے ویسے ذاتی دعوت ہے ویسے بد دماغ ہو گئے ہو جاتے نا بندے کو جن چمٹ جاتے ہیں وہ والے جن چمٹے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اگر دشمنی ہے پھر کہہ رہا ہے تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا ضرور کریں گے بے حجازت ضرور کریں گے اسے اس کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ثابت ہو گیا جو بندہ قرآن سے دشمنی رکھتا ہے رب کی باہ سے دشمنی رکھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ ہونے سے روکتا ہے کہ کا نظام نافذ نہ ہو جائے رب تعالیٰ کا قرآن نافذ نہ ہو جائے اسلام کا حکم نافذ نہ ہو جائے روکتا ہے وہ بندہ اور عقید ختم نبوت سے رکھتا ہے عقید ختم نبوت کو ماننے سے رکھتا ہے اور عقید ختم نبوت کا انکار کرتا ہے ولیل کافرین سارے کافر ہیں عذاب مہین ان سب کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق کا توفیق